الحمد اللہ اما بعد فاعوذ وصحاب من اماں بہدان بسم اللہ ویر سبھی نلحی معت ولا و نسل جہن وسا اتم سک آ منلا سد مولا نلا ملو سلا ملکی رسولا سی سامعین السلام علیکم حمد و درو تو دعا ہے ملہم میں حق و ثواب جلہ دی بارگاہ اندر حق و ثواب دا الہام فرماوے فکر و نظر دے اندر شیطانی وساوس دی ملاوٹ اور نفسانی خطرات تو فرماوے آج دے خطبہ جماعت المبارک دا نوان یزید کے بارے میں امام حسین اور صحابہ اے کرام کا موقف اے موضوع ممبر دے بیان دے حوالے ناڑ نیا موضوع ہے کسے جگہ تھے کسے بھی ممبر سے اس موضوع کلام نہیں ہوئی کسی نے کیتی مگر محرم شریف کے حوالے محرم شریف دے اندر ایسے موضوع دا بیان میں ضروری سمجھنا وجہ ضرورت ہے کہ تاریخی گلہ تاریخی کتاباں تمام صحیح یا غلط بیانات اعتماد کرد یا جاہیل مقررین دے بیانات سنتے ہیں کربلا شریف دے متعلق کو عوام الناس کی جڑے خواص شمار ہندے نے او بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق بد گمانی دا شکار ہو جاندے نے کہ امام حسین پاک نے سر داد نہ داد دست در دستے یزید یزید دی بیعت نہ کی تی. اس بر اکس لوگ خیالات آن دن. یا بیانات تو شیمے مل دن کہ صحابہ کرام نے تو بیت کی پھر او تے یزیدی بن گئے وہ تو صحابۂ کرام مجرم بن گئے امام اتائن کا مطلب ہے کلا اور اس حد تک جاہل مکررین امام عالی مقام دی عظمت بیان کردیا گلب دا شکار ہو اور حدوں ٹپ جساب کرام دے تمام کردار دی نفی کر بلکہ انہوں دے وجود با بامسود متعلق ہی ایسے شکو و شبہات چھوڑ جاندے جان کہ ایک صحیح عقیدہ سنی جا رف دو تشیو کے اندر مبتلا ہو جاندے ہے اور اپنا مذہب حق اور عقیدہ حق جا صحابہ کرام دے متعلق ہے اس بھی اسڈ بچتا بچارا وہ کی ہو لو اور حد حد تو, تو کی لکھتے ہیں کہ اگر امام حسین پاک سجدہ نہ کرتے آخری وقت تو قربانی نہ دے تو کسے سجدہ بھی نہیں سی کرنا اسلام ہی نہیں تھی ریسیڈوں ای گل کرن کر اگرچہ سنن نالیاں دا اس لفظوں دے مٹھاس نال اور امام عالی مقام دے نواسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون دے حوالے نال کلے جیلوں ٹھنڈ پہ ہونی ہے کی کمی سوہنی گل کیتی جاتا ہے لیکن اگر غور کرو ان تو اندر پکا نہیں بچتا کہ اگر فقت امام عالی مقام ہی سن تے صحاب کرام ردوان صحاب کرام سینکڑے دی تعداد اسے موجود نے سینکڑے دی تعداد اور جنہیں جبری بیعت کیتی جبری بیعت کر لئیے اور تاہ تریت ان کی اپنے اجتہد شریف دے مطابق کو لیکن انہ نو انہ نو ہوں نشانا اس رنگ چ بنا گئے کہ نام نہ لیا گیا لیکن نشانہ وہ بن گئے اور سننے والے بدزن ہو گئے کہ یار یہ مطلب یہ نکلے کہ اس لیے تو بندہ ہی کون نہیں سہابا جہے جی تھے کی یہاں جدید بہت کر لی وہ جدید ہی گئے وہ فلان بن گئے یہ خیالات اٹھ دن وس وسے شیتانی پیدا ہوتے ہیں اور صحاب کرام کی عزمت دی حرف آدھی جہالت ہرف آدھے بیانات ہرف آد اور بے تحقیقی گلا ہے یا امام علی مقام دسو سنا کے اندر ہاتھ تو بدل کرام دے اتنے بہت بڑا داغ تے دھبا لگتا ہے اور تے داغ دھبا لگے سڈا عقیدہ ختم ہوتا ہے ہن ایسے حالات دے اندر اس طرح دا بیان ضروری ہے کہ کھولیا جاوے کہ جلید دے بارے امام علی مقام دا موقف کیئے اور صحابہ کرام دا موقف اور کیا سارے شریعت دے مطابق سن یا اینا تو کوئی بندہ شریعت ہٹ کے بھی ہے جی نے شریعت دے خلاف جزید کی ہوت کے خلاف دے جزید دی بیعت تو جزید بہت تو پھر وہ بیت کر لیں کیا یہ نبی پاکابی تو کوئی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہوئے کام شریعت کے خلاف تو نبی کا سہابی کرے تو بخر کا میرا سی ہونقید کرے کہ عجیب گل ہے سیر تو گند دی قوم قوم اتراض کرے صحابہ اکرام تے اور یہ آخ کہ سڈے کو دے خلاف کم نہیں ہوں ساببت ہو گئے نہیں یہ ہوں پھر کیوں نہ تباہی اس قوم دیا آئے تو کیوں ایسے حالات دے اندر چشتی خاموش رہے کسے دی وصف سنا کردی انج حد تو نہیں لنگ جانا چاہیے کہ باقیاں دی نفی ہو جائے باقیاں دی توہین ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں نو یوسف بن متا تے فضیلت نہ میں نو یونس بن متا تے فضیلت نہ دا لا تفضلونی لا یونس بن متا یونس بن متا یعنی حضرت یونس علیہ السلام تے میں فضیلت نہ دونوں حضور سرکار دی ساف حدیث مبارک کے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ دی شان بیان نہ کرو عظمت بیان نہ کرو اس دا مطلب ہے کہ آپ دی شان یعنی میری شان اس طرح بیان نہ کرو کہ تب باقی نبیا دی توہین کر چو باقی نبیان دی کی بےزتی ہوسان کھوڑ میرا کلیجہ کلجا تھی ٹرد پہ نہ میری شان بیان کردہ جب باقی نبیا کسے دی توہین کرو گے اس لئے سمجھو تو سا محمد رسول اللہ دی توہین پہ کر دے جے. وہ تعظیم نہیں کر رہے حضور دی عظمت شان اس حد رہ کے کرو کہ شان خدا امبی وہ بھی اپنی تھان سے برقرار اور شان انبیاء وہ بھی اپنی تھانے برقرار ہو. نفی نہ ہوئے انکار باقی نبیا دی توہین نہ ہو تنقید نہ ہو وے. اس طرح سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عزمت شان بیان کردیا حضور دی گلاما کی نفی کر چڈنی صاببا بھی نفی کر سکیں سمجھ آ رہی میری گل کہ نہیں آ رہی یہ ہوں تک مینوز چلا پی رہا ہے یہ موضوع کسی کتاب چل... لکھا نظر نہیں آتا جا چلا رہا یہ نہیں بھائی اس موضوع اتنے اسی ترتیب جیویں میں بیان کر رہا ہوں. کسی کتاب لکھیا ہونا ہے نہ ہے میرا مطالعاتی تحقیقی موضوع جہاں مختلف کتب تو میں چنیا کٹھا ہوں اسدر غلطی دا احتمال بھی ہے نام نبی نہ غلطی تو پاک شاید انسان غلطی دا پتلا خطا دا احتمال ضرور ہے یہ کسی امام دا فتوا میں نہیں سنا رہا کہ جن چھا میں کسے امام دا فتوا نہیں ایک تحقیقی موضوع ہے میری تحقیق دے اندر خطا ہو سکتی غلطی ہوئے میری طرف ہوئے گی جو حق اور قواب درست گل نکلے گی وہ اللہ تعالیٰ دا الہام آ جائے لیکن میں امید ہے اللہ تعالیٰ دا بارگاہ دے اندر میرا دل آخد ہے میں عرصہ دراز تو تشویش سا پریشانی سا اس موجود متعلق میرے خود اندر دل دندر قلق رہن دی سی کہ یار صحابہ اکرام ابھی حیثن تے اسرے انہا بیعت کیوں کی تی ایک خیالات میں نوٹ دے اللہ تعالیٰ فضل فرمایا ہے میرا دل ہون مطمئن ہو گیا اور جو میرے قلبی قیفیت اتمنان دی وہ جناب دے سامنے موجودی شکل اجبائی توان رکھنا چاہنا سنانا چاہنا میں اس موضوع نو پہلی مرتبہ بیان کیتا ہے کرم کرمپور ضلع وہاڑی نو محرم شریف نو ابتدان میرے کوڑ ایک لفظی غلطی ہوئی قرآن مجید دی آیت دے تلاوت دے اندر او میں اتے کھڈ لئی اس ہونے والے موضوع میں قرآن پاک کھول کے سامنے رکھوں کو حافظ جو نہیں تو بلکہ حافظ پکے پکے بھی ہوا غلطیاں لگ جمے دے پی یہ کوئی جانا تے دوسرا سیدنا عبداللہ بن زبر آخر سناواں بارے تاریخی حوالے تھوڑی جی وضاحت دے اندر کمی رہ گئی وہ بھی اتنے کر دیا گا کمی ان شاء اللہ حول عزیز تیسری کمی اس موضوع کرمپور والے چھے جی. کیوں دے جا حوالہ جات عربی دے نہیں سنا سکیا کیونکہ اچانک اوتھے ذہنے آیا تے کتب اوتھے موجود نہیں تھن دستیاب نہیں تھن اس ایتھے میرے کول کتاباں کیوں موجود ہیں میں نال نال حوالے عربی عبارت دے سنا کے تے جناب نو اس موضوع دی تکمیل تک لے جاواں گا اللہ تعالی دے فضل و کرم نال و ما توفیقی اللہ باللہ العلی جل میرا ایمان اکھدا ہے میرے امام عالی مقام اور صحابہ کرام اس موضوع نال میرے تے دوویں خوش گے کیونکہ عظمت امام علی مقام بھی محفوظ رہ عظمت سیدنا معاویہ بھی محفوظ رہن دی عظمت دیگر صحابہ کرام بھی محفوظ رہ امید ہے کہ میرے اصلاف میرے تے خوش ہون گے کہ کسے نو ہو تنقید دا نشانہ نہیں بنن دتا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ عزیزم اس سلسلے دے اندر یزید دے بارے جد گل ہوئے کربلا شریف دا واقعہ سامنے آوے اس وجہ پہلا خیال آ پہلا بسوسا آ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے متعلق کہ انہوں نے پتر پر حکومت دتی کیوں تے ولی اہد بنایا کیوں اس سلسلے دے اندر میری گزارشات توجہ نال ن سماعت فرماؤ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے دعا فرمائی ہے اور وہ او حدیث مبارک ترمزی وغیرہ دے اندر موجود ہے اللہ اجعل اللہ ہاد یا اے اللہ مادی بڑا مہدی بڑا ہادی مانا ہدایت دین والا مہدی مانا ہدایت پاون والا ہدایت یافتہ جس کے ایک صحابی اومن دوسرا نبی کریم ایڈی سونی دعا دین اُلا دے بارے اے نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کے نبی پاک دی شریعت نو سامنے رکھ کے کہ آ شریت پھر اس شریعت دی مخالفت کرن کر دا نشتا اے ممکن نہیں بے لفظہ تو پھر غور کرو اگر میاں شیر ربانی دا خلیفہ ہوئے اعلیٰ حضرت گولڈوی دا خلیفہ ہوئے بابا فرید دا خلیفہ ہوئے تے او نفس تو پاک ہو جند ہے تو جان بجھ کے نبی دی شریعت دی مخالفت نہیں کردہ تو رسول اللہ پاک سرکار دا صحابی ہوئے جے دے گھوڑے دے نق دی مل ہزارہ تابعین اور امامہ تو افضل ہوئے اس بارے یہو جہی بد گمان رکھے تو اس بد کے ہوا ہو سکتا کسی آخو جا کرم والے پیر دمرید کہ تیرے کرم والے پیر نے فلانا کرم شرح کے خلاف کیا ہوں ویکو اگ لگتی کہ نہیں لگتی کیوں لگنی یار تین ہزار نہیں آیا شیرانی کا خلیفا ہے تی میاں مطلب کہ ایڈے پیر کا خلیفا وہ وا ہوا مستفا کریم کا خلیفہ وہ چھوٹا ہوا سیانے آدھے لے اور پیر دے خلیفہ دا عیب پیر المنصوب ہندہ ہے استاد دے شگرد دی کمی استاد المنصوب ہند دی کہ نبی دے صحابی ویچے جو تسان کیڑے کڑو گے نا تو کوئی ویچہ عیب لاؤ گے تو سید الانبیاء بل جانے لوگ کہا خیال چیز یہ ہونا ہے یار کمی تو ادھروں پھر فی ادھر کے کمی چھٹ گئے ہو تو ساڑا ایمان ہے اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ مستفا کریم دے سارے صحابہ شریعت متحرہ دے پا بند چلن والے بلکہ سنو نہ میں ہل کم لفظ بول گیا چلن والے نہیں شریعت متحرہ دحافظ سن پہرے دار پاسوان سن دار سن انہیں محفوظ کی سڈے کول پہنچیے اگر حضور کے سامنا محفوظ نہ کرتے مائی دلالفا دا دا شریعت دے تک محفوظ پہنچا مبدا نے جی مجھے خلل نے تو شریت تو تکھے گا کہ خلل نہیں پیا کہ آخ گا پہلے مڈ پاک کرے گا سمجھے گا کہ مڈ پا کے پھر آخے گا ساری شریعت بھی ہر ایپ تو پا ہوں میں آخی نہ کوئی بندہ سوچے کہ مستفا کریم دے صحابی دے سامنے اے گل آ مسلا شریعت کا ام جے پھر وہ جان بوجھ کے خلاف کرے او لوگ سر مجھ شریت متحرے دے مسئلے دی تلاش حقیقت دی تلاش دے اندر وہ اپنا پورا زور لاندے سن جس نکتے تے پہنچ دے سن اس تے عمل کرتے سن سمجھ نہیں جی لگی توجہ نال بولو سبحان اللہ ولی اہد بناونا خالی حاکم دا کسے نو فر کے ولی اہد بنانا بغیر کسی مشورے تو اس کا سبوت ملد شریعت وچوں اس طرح کہ حضرت سدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق آزم ن اپنا ولی عہد بنایا کوئی سات ارباب ہلو اقد مجتہد متقی علم شعور والے کٹھے کر کے مشورہ نہیں کیتا گیا حضرت صدیق اکبر نے بوقتے وصال فاروق اعظم دی بانہ پھڑ کے لوگاں نے فرمایا یہ تا کہ میں یہ مطلب یہ نکلا کہ اگر بغیر شورا تو شورا دی مجلس تو بغیر شریعت متارہ نمجن والے حکومتی مسائل جاننے والے بندے کٹھے تو بغیر اگر کوئی ہاکم بندے نو اپنا ولی عہد مقرر کر جاندہ ہے اس دی مثال شریعت متحرہ دے اندر صدیق اکبر اور فاروق کے آزم کی شکل چلتی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں مل لیکن ہوں اتنے اعتراض اٹھنا ہے کہ یار یزید فاسق فاجر بندہ سی گا بندہ سی گا چنیا حضرت صدیق اکبر پاپ نے چنیا ٹھیک ہے بارے میں گزارش کر سوال یہ ہوں میرا اس گلے توجہ لال سمجھا جی یہ مسئلہ بڑا باریک مسئلہ اعتقادی کیونکہ ایسا نامو سے صحابہ اور نامو سے اہل بیت دونوں ہاتھ چ رکھنا ہے تے سنی بننا ہے نا نامو سے اہل بیت دے مخالف ہونے آ، ایسا نس بھی بنوں گے نامو سے صحابہ دخالف ہونے آیا بنوں گے دونوں کی عزت دے محافظ بننے آ سننی بنانے میرے ختاب درد اللہ تعالیٰ دے فضل دونوں کی عزت محفوظ ہونی وی جی اللہ تعالیٰ دے فضل نال تو کی بلا میری گزارش ہے کہ یزید دا فاسق فاجر ہونا انہیں پلیت کما والا ہونا حضرت معاویہ نو نا وقت والی بناون دے معلوم سی یہ گل زیر بہس لیاؤ اور اس اسے تکرار کرو میرے نال اور تاریخ نال ثابت کرو کہ حضرت معاویہ سرکار نو خبر تھی کہ میرا پتر پلیت گندے کام کردہ اور پھر جان بوجھ کے انی ولی اہد بنایا ہے جبکہ وہ باق نے میں مولا علی دے پتر در نبی پاک دی آل حضور دے اہل ہزور اہلے بینت کے ثابت کرنا کہ انہوں نے یزید دا کا فسکو فجور تسلیم نہیں کیتا آخر دم تک کیسی عجیب گل ہے وہ پھر میں دہانے جہرا امب ہے کہ حضرت ماحولیات میں اس سے سوال کرنا کیا ہے تاریخ ہے کتاب سامنے ملنید! مالا علی دا پتر حضرت محمد بن عام جانے آم عام عرف ارف امام حنیف او امام حنیف نہیں وہ امام محمد بن ہنفی اور بی پاک بی کے مولا علی در نے چوی پے نے کتابیں آیا چوی پتر امام ہے مولا علی سرکار جنہوں کے سوچن کی گل یہ کہ اے امام محمد بن حنفی اس ویلے تو پوچھنے تسان یزید بارے اس وقت کی آخر سو اور آخری دم تک کی آخر رہے ہو تو تصا امام حسین کے کیوں نہیں گئے جی زبان دراری کر دے وہ مولا علی کے پکے پتہ لگے بھی یہ شیا نے علی ہے پتر نو بھی نہیں چڈا ہر گل سنو حوالہ توجہ نال بولو سبحان اللہ کی <تصفح> بلا <تصفح> <تصفح> <تصفح> پہلے خلاصہ سمجھا لینا کتاب البدایہ محدث ابن کثیر الہایا اس تو علاوہ تاریخ دیاں جنیاں کتاباں اسلام تاریخ لکھنے والی انہ ہیں انہیں چلا لکھی تاریخ الاسلام امام شمس شمسدی زہبی وغیرہ وغیرہ ہاں جی سر او آ شمسین ذہبی اس طرح کے بڑے بڑے محدثین کرام نے گل لکھی ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے امام علی مقام نبلا وال جان تو روکتے رہے ہیں حضرت محمد بنفی بن ہنفی اور او جدو یزید دی فوج نے حملہ کیا مدینہ شریف تے کربلا دے واقع تو بعد حضرت محمد بن ہنفی سرکار نو اس حملے پہرو مدینے شریف والے لوگ نے آکھیا دعوت دیتی کہ ویچ آؤ ساڈے نہ رل کے تو یزید دی فوج نہ لڑو امام محمد بن حنفیہ انکار کیتا میں لڑتا انکار فرمایا ہوں اگلے آکھیا یزید نماز چڑھ جاتا ہے شراب پیتا ہے بدکاری کرتا ہے فرمایا یارو میں بھی جزید کو گیا وا منوی کوئی ایڈی گل نظر نہیں آئی میں نماز بھی پڑھتا ویخیا ان سارے کام کرتا ویخیا تسا کین دے جی فلان کردہ فلان اگر اگر وہ یہ کام تھے سامنے کردے میرے سامنے نہیں کرسا ویس کے چپ کیوں رہ کیوں سامنے چپ رہے میرے سامنے کوئی ایڈایا کام رہے جس کو پتا لگتا ہے کہ یزید برائیاں فسکو فجور کوئی سر عام نہیں سن کوئی الانیا نہیں سن وہ جو کرتا کے سے مقابلہ ملتا ہونا کئی وہ گل کھل گئی کئی نہیں کھل گیا جنہ کھل گئی وہ تو آن کو نہیں دی پلیتی معلوم نہیں ہو سکیا باپ دوں سامنے کرنا ہونا اور باپ بھی سابی رسول ہوئے تو جو نہیں فرمائی نہیں لوگ لکدا سی یہ ممکن ہے لوگ تو لک کے ये अपने बाप दे सामने करे और बाप भी साबी रसूल हो वेखो जी हम अरबी भारत पढ़ अलबिदाया बन आया सफहा नंबर तीन सौ उन्ती ते जिल्द पवी दारूल फिक्र बैरूत दपी اس اندر لکھے و قد سو محمد ابن الحن فی فم من فمت اشد المتنا نادر فی یزید و رد عل متحم یزید من شرب الخمر و ترک ہی باد سالاواد کما سیاتی مبسوطن فی ترجمت یزید کریبن ان شا اللہ تعلق کہ محمد بن حنفیہ نو اس بارے پوچھا گیا کہ تسا مقام ہرا والی جنگ دریق یزید دے یا کم نے آپ سرکار باز آئے شریق ہونے تو تے مناظرہ کیتا تے بحث کیتی یزید دے بارے اور رد کیتا اس گل جو شراب پیو اتحام تے اور بعد جناب نماز دی جو لاندے لے حضرت محمد بن الفی بحث کرتے رہے ملازرا کرتے رہنے میں آتے جی اعتراض کردے کرتے حضرت مفیہ سے وہ او اعتراض انداز دا میں لے جانا حضرت محمد بن الفی سے اے علی پاک دے پتر دی پاک دم نہیں بیان کر علی پاک سرکار دے پتر دی اے صفائی پیش کرنا حضرت موبیعت کر میں اللہ میری گل نہیں سمجھے توجہ بولو سباہ صفائی پیش کر گے حضرت سید نا ہوا جواب و فا ہوا جواب حضرت محمد بن دے بارے جا جب ہونا ہے سرکار دے بارے وہ جواب میرا ہونا ہے پینا کہ محمد بن دے سامنے جزید نے ان کام نہیں کیتا پتا نہیں چل سکیا نہیں چل سکیا تو تاہ پہ یہ نہیں ہو سکتا علی پاک کے پہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ فسکو فجور پلیتی کرے شیرے خدا کا پتر جان بجھ کے نا نا کچھ بھی نہیں کرتا پا کے ہے ہی نہیں ہو سکتا ایمان لال دسوئی ایسا مولا علی پاک سرکار درد کتوں کے بیٹھے ہاں اسان بادشاہ بھی پرواہ کرنے بغیر گل منہ سے مار دینا وہ یارو کچھ تو ہزار شرم کرو بڑو کیا مولا علی سرکار کا پتر ہوگئے تو وک گیا ہوئے تو وک کے پہ گل ہوئے ہو سکتا ہے کی آخو گے یہ آخو گے کہ انہوں نے یزید کے عمل دی حقیقت کھل نہیں سکی تو میں گا جی اس نہیں کھل سکی تو حضرت معاویہ کے اتنے یہاں کھلی سی توجہ وجہ نہیں فرمائی جواب میں دینا ہے جا جب ہوں حضرت محمد بارے کہ گل نہیں کدرت موبیا سکار سنانا ذرا بولو اللہ تاریخ الاسلام امام شمف الدین دی اٹھارہ جلد ستارہ اٹھارہ جلد اٹھارہ ہزار روپے دی میرے کو موجود ہے جلد نمبر دوسری کنی جلد چھپی کتوں دی <سؤال> دارال تحقیق جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر چار سو انہتر میں عبارت پڑھنے لگا کرمپور گل کی بغیر عربی عبارت تو تن عبارت سنانا ترا بولو چاہ <سؤال> وقال ابو بکربن ابی مریم کال ابو بکر ابو بکر نب نو ابی مریم انعتیا تب ن انعتیا تب نے کیسے نالا خاتا با معاویا ف کالا اللہ معائن کن تو انہ تو لے لما رہے تو من فبل ہی فبل کو سووی نے یہ دعا منگی اللہ تعالی بار اے اللہ اگر میں یزید اہل سمجھ کے اہل ج کے تے ولی آہد بنایا ہے اس دے اندر میں لیاقت وکھی اس دے ویسے فضیلت میں دیکھی کہ بن تے مولا سونیا فبلغو ما عمل تو یا فبلغو ما عمل تو جو میں امید اس دے بارے رکھی ہے حکومت سہی چلا تو اسنوں اس تک پہنچا دے اور میری آس امید پوری ہو جائے اور اس کی امداد کر مولا اور اگر محض والد دی اولاد دینار محبت شفقت دیے اس ہوں تحت اگر یہ کم میں کیتا ہے تو اس دے اندر لیاقت نہیں قابلیت نہیں اہلیت نہیں تو اے مولا سک تو قبلا اب لوگ مار لے کا حکومت بڑن تو پھاڑو پاڑو ایسم جب قدرت چیری جان ہے اے سیدنا معاویہ دی زندہ کرامت ہے کہ جیوے لفظ مبارک منہ شریف چ نکلے نے رب او ہی کر کہ واقعی جی لیاقت اہلیت نہیں سی اندر عریدر حکومت اندی توڑ نی باری نہیں سکی یعنی توڑ چاری نہیں سکی ادھر واقع کربلا ہو گیا ہے ادھر مقامی ہرالا واقع ہو گیا ہے ادھر ابد اللہ زبیر اوپر ہو گیا یہ جناب جی یہ حکومت بنادیا کائم بنا بنا کردیا کردیا ہی تر گیا اور اُن امن سکون نال حکومت کرد نہ ماویت تاکہ زندہ کرمت کہ جی الفان نکلے نے اللہ تعالی اوے کر سڈیا ہوں ایمان دسو اے الفاظ ہونا دی دعا دے صاف نہیں دست دے کہ حضرت معاویہ سرکاروں دے بارے نہیں سن جان دے کہ کی کردہ ہے کی نہیں کردہ آپ اور اے یزید دے بارے آن دے کہ وہ نمازہ بھی سرعام پڑھ دا تھی سرعام ہاں قسم خدا دی کر کے آنا یزید اگر آج ہون دا نا تے جیویں دے او عمل کردہ سی لوکا دے سامنے آج ہون دا دے تُسا اکھنا تھی کتب کون دمانے کیونکہ تسا سے نماز پلیت نڈو ن شہد کہہ سکتے جی تسا علاقے کے ایک نمبر شیتان ایم ایل اے ہوم پی ہوم ہوے ایک حج چکے پانچ نماز چ پڑھے تو جی اندر پاک بندہ نہیں ویکیا سر اور چڑ ساریاں زمانے دا زمانے کا فراڈیا زمانے دا لٹےرا ظالم بندہ ہوئے ملادے رسول کرے کھلو کے ماشاء ماشاءاللہ چودھری صاحب داش دا ایک رسول ہے کتنے دیکھو تو سی ہلور کا ملاپ کی کلا باقی سہی ہے جڑے سورجہ مرے آدنی جنتی ہے یزید اج اینا آخنا سی جنت ملتی یزید کول میں کسمیا پیا کیونکہ دو چار پلیتیاں تے, تے تساں جسا ولایت واسطے ضروری سمجھنے تو آدھے نات خون یہ صاف آخر رحمت کا برم رکھنے کے لیے گناگار کا نا لازم ہے یہ تو خونا کہہ چڑھتے ہیں نگاہ گار نہیں تو نہیں مطلب نزدیک یزید دا پلیت ہونا اندر ولی ہونے ضروری اس واسطے کبلا دہڑی بھی ہے سی وہ سر تگ بھی رکھی فرد ریوینڈ اجتماع جاؤ ملتان دشتما جاؤ تی دیا پگاڑیاں دی رکھ کے گٹر کلے جا پورٹا کھولانا پاکستانی قوم ایماندار دسو تسا جدو ووٹ دینا ہو اسلے صرف آ چیز ویکنیاں ہوتی ہیں کہ یار یہ تھانے کا کم کرا سکتا ہے بندہ کچہری کام آ جائے گا یہ سان سان جی جی برائی کے کام ایسا کریے انہوں کا لائسنس لے کے دے دٹن پوا لا سوئی سارے محلے چولی لوا لینا لوا لا سڑک یار بڑی ٹوٹی ہے پوہا دیں گا یزید یہ کام کرنے اگے ہونا سی جی تسا پوچھتے جے وہ جی کام کرتے نزدیک تاام راہ بارے پیشوا دے میں کنے ووٹ کنے چاہیے نہیں تنی کی گل کرنے آ میں کی میری دھی بھی تیرا ووٹ میری ماں بھی تیرا ووٹ میری بھن بھی تیرا ووٹ ایمان دسو سارا ٹبر دا ٹبر ہوتا بنا چنیا کہ نہیں لینا وہ مر گیا ہے ارساوا گزر گیا مریا بھی پاکستان بن تو پہلو ہے ایک پاسے رکھ لو مسٹر جنہ نو ایک پاسے رکھ لو یزید نو ہوں دونوں دے ایپ گیڑنے شروع ہو جاؤ کہہ دے کہ جے ایک نکلے رکھ لو یہ ایک پاس رکھ لو یزید نو پھر گ اگر گندیا عیب نکل آو یزید دے چوکھے تو نیویں تھان تباہ لو مینو جرمدار میں اگر گندا تہ دیام سے بابا کو مت سکون ادی بھن شیعہ بھی ماں من بریلوی بھی ماں منگنے میں شیا اماشا سدیقہ ماں نہیں تو اس زمانے کی فاہشا رنڈی نی کڑا ہے تو ہوں میں پوچھ رہا گیڑوں یہاں منہ پیو من والے اگر یونی بنا یہ برابر ہی کر دین میں جرمدار ہاں شاہ رنڈی کھڑا ہے تو ہوں میںزی برابر ہی کر دیں میں درمدان جلے صرف گل سی اسے یزید دی پلیتی کا ٹنڈوا لوکا پٹیا گیا تریقے تا چاہا ہے نا اس واسطے آیا کہ او اگوں عوام ہی ایڈے پاک سن توجہ نہیں ہو فرمائی. دی نگاہ مکر کم جڑا بڑا گلت ہوں بڑا, بڑا جرم سمجھا جاتا نگاہ ویجتے کوفر بھی کوئی شہ نہیں گناہ کبیرہ کوئی شہ نہیں قسم خدا دی تو او تاریخ پیا فنڈی اے قوم بابا ہے قوم ہے. ورنہ ورنا کے برے ہے منگ میں یزید کدی تی تی ہزار لڑکی مسلمان دی لے کے نہیں تے نہیں کچھیاں پوا کے یہ سامنے والے فخر کرنے نے او جے جی کر لک دے جے خدا کا نا میری گل نہیں سمجھے توجہ بولو ذرا سب اللہ خیر اس گلتول نہیں دینا چاہتا کہ اصا کی کنوں من اس گل میں نہیں بدھانا چاہتا لیکن گل یہ نہ کر رہا سا جی ادھر لے چلنا کہ حضرت سیدنا معاویا پاک کی زبانی حوالہ سنایا کہ آ پتا لگتا اس حوالے کو کہ آپ سرکار آپ سرکار نے یزید کا جرم ایب ویک نہیں کم مبہم سی آپ دے گمان چڑی گل سی حقیقت وہ نہیں سیکن آپ کا گمان او ہوں یزید دے برائی کھلن کے اتنے برائی کھلن کے اتنے ایک گل سنانا کہ جس تو ثابت ہوے مولا حسین پاک دی گل سنانا جس تو ثابت ہوئے کہ یزید دا عمل کردار سب دے واضح نہیں سی بلکہ ایک وقت وہ بھی سی کہ تھڈو پاک حسین سے بھی واضح نہیں سی آو پھر ایک والا نواں حوالہ توجہ نال بولو استن دنیا دی ایک جنگ ہوئی ہے قسطنطنیہ دی ایک جنگ ہوئی پہلی جنگ پہلی جنگ چ شریق یزید نہیں سی نبی پاک سرکار نے پہلی جنگ قسطنطنیہ دے اندر شریق ہونے والے بندے واسطے بخش کی دعا فرمائی سی اور بلکہ بشارت دیتی سی بخاری شریف دے اندر حدیث او جیشن یغزو مدینہ کا کیسرا مغفور اللہ پہلا دستا پہلی فوج جڑی جنگ کرے گی. قیسر دے ملک دے وہ او بخشے نے. اول پہلا لشکر تے پہلی فوج یہ پہلے دا لفظ دستا ہے کہ جنگ تے اس ملک تے حملے تے مسلمانہ دے تے اس ملک تے سہ ہونے سن لیکن کملی والے نے بخشش کی بشارت پہلے واسطے دیتی ہوں اگلے جہے حملے ہوئے نے نا ایک حملے دے اندر یزید سپاہ سال آ رہے فوجی دستے کا سربراہ پہلا نہیں دوسرا تیسرا دوسرا تیسرا یعنی پہلا نہیں اس تو ہٹ کے کسے بھی فوجی دستے دا یزید امام حسین سرکار دے بارے یہ آیا کھڑا ہے تاریخ دمشق دے اندر ہو کہ امام حسین سرکار یزید دی سربراہی ویچ اس دے اندر شریق ہو کے کستن دنیا دی جنگ جا لڑی جی امام حسین پاک نے یزید دی سربراہی اس دستے دوتے قبول فرمائی ہے تن دی دنیا کی جنگ تے اگر بلفر روایت صحیح ہے تو میں آخنا پھر یزید دا معاملہ اس دور اس وقت, وقت سی حکومت سی حضرت معاویہ سرکار دی خود حضرت معاویہ سرکار دی معاوزا سرکار دورے اس وقت یزید دا معاملہ تو امام حسین کھلیا حضرت معاوضہ اے دا مطلب حضرت معاویہ سرکار دا موقف یزید دا بارے ایسی کہ اندر اہلیت ہے وے حکومت سمالن دی. تے اے سنبھال لے گا آپ سرکار دا گمان اس بارے اے ہوئی سی اگر چلا یہ ہوئی سی کہ اے بھی نہ کر دے لیکن تاہم اپنے اشتہار کے مطابق یہ سمجھ کے اسی حد ٹھہرائے معلوم ہوا پاک مواب... حضرت معاویہ سرکار دا اے عمل اس شریعت چٹا خلاف کوئی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یزید کا امل تزید کا معاملہ مبہم ہے کھلیا نہیں حضرت ماہی معاویہ تے زبان در بھی کرنا پہلا یہ ثابت کرے کہ معاوہ سکار میں سارا کچھ معلوم ہے انہوں تو بعد توجہ حضرت جافر تیار جان حضرت مولا علی دے برا جنہ دے بارے نبی پاک اور صحابی وی نے مولا علی وی نے حضور دے صحابی وی نے حضور پاک نے فرمایا جا فر تیار دی شہادت میں فرشت آدھے اڈن والے تیارا جا تیارہ جہاز نو آڈر تیار تائر آدھے پرندے تیار فر یا پھر لکب تیار فرشت تا فرد پیا تیار خ... بھرا بھائی حضرت سیدنا تیار رضی اللہ آب دے بیٹے حضرت عبداللہ آ تاریخ دیا کتاباں سامنے پہ الدایا و نیا وغیرہ سب چ لکھا ہے تاریخ السلام لکھے حضرت عبداللہ اللہ بن جعفر تیار یزید کو وظیفہ وظیفہ قبول کرتے رہے اور ایک ایک محفل در دس دس لاک برہم یادید حضرت پیش کرتا رہے خدمت بیتل وظیفہ دے اندر, اندر, اندر ہے اور یہ کوئی یزید دا احسان نہیں کہ بیت المال تو ہے ہی ہے ممنا کا دا ہے, دا دا ہے کسی حاکم دا احسان تھوڑا ہوں لیکن سنگیو سوال وے یزید دے کولوں مولا علی دے پرہادہ پتر یعنی مولا علی کا بتیجا اگر دس دس لاک روپئے کا نظرانہ قبول کرے تو حضرت عبداللہ بن جعفر یعنی مولا علی دے بھتیجے نو کوئی یزیدی نہیں آخ سکتا کوئی گندا نہیں آکھ سکتا کوئی وکاؤ نہیں آکھ سکتا جڑا آخے گا بےمان ہوے گا مولا علی دے بھتیجے تو نہیں ہو سکتی کہ وہ پیسے لے کے وک جان جے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے زبان درازی نہیں ہو سکتی تو معاویہ سرکار تے ہو سابت کم ہو سکتی عادری، سمجھ آئی نہیں توجہ امام علی مقام دے بیٹے سیدنا امام زین العابدین آبدین جان دے نہیں بولو صحابہ کرام دی بیعت دے یہ اعتراض کرنے والے پوچھنا جدو مدینے تے حملہ یزیدی فوج نے کیتا ہے مدینے والے لوگوں تے حضرت امام زین العابدین سرکار نو آخیا گیا تھی آؤ شریق ہوو مقابلہ کریے امام زین العابدین شریق نہیں ہوئے یزید دی فوج نا لڑن لڑنے ہوں امام زین العابدین دا جواب تو لب لیا تے سیدنا معاویہ تے باقی صحابہ دا جواب میں دسوں بچاری سنی ہوا ہا ڈنگا مارن والی کو شبیر شاہ ورگے انہوں نے پیشوا کیوں بٹھا بولنا ہوئے لڑائی معاملہ بیٹے میں تاریخ ثابت کرنا جدید فوجنا لڑنے نہیں ہو کیوں نہیں ہو باپ تو ہٹ گئے سنو باپ راہ تو ہٹ گئے سن جو راہ اسلے امام زین العابدین اپنایا اپنایا مولا حسین داوی اوہی سی تحقیق اگے سنو حضرت معاویہ سرکار دے بارے تو سن لیا ہوں جنہ صحابہ بیعت کیتی وہ کوئی تھوڑے نہیں سن جبری بیعت جنہ بہت جنہیں کی بیعت اختیاری ایک ہوں جبری حاکم نے والی ہل بنایا آخر کرو کیتا, تاکہ قتل آم نہ ہونا نہ ہونا سامنے حکمت شری آئی اے جبری بات اور کرنے والے کہڑے کہڑے سن نہ سنو گے تمہیں ہاول پی جان گے وہ صاحبی نے وہ سب ہی ایک ایک کہ جہاں کے راستے کریم سرکار کی امت ہے کہ جلیلوں قدر صابی نے ہر میں تاری سرام بالا محد شمسین رحبی انہوں کی کتاب دوں یہ ساریا لکھ کے سارے نام مبارک لکھ کے بیٹھا سنے وفات بھی لکھے اے واقعہ ہویا ہے سن ساٹھ اکاٹھ ہجری دا کا کربلارا واقعہ کس سن حضور پاک دا آخری صحابی وسال فرمایا ہے سو ہجری نالی سال کا سا ہے کنے صحابہ زندہ ہون دینا ہوئے اے تو دا سی بکواس کرے نبی صاحب امام حسین کربلا رو بیان کر دیا اتنے بھی حقائق لکا کے دا دا حضرت عبی بن حاتم صحابی رسول یہاں دی وفات سن ستاٹ یا اٹھاٹھ چی حضرت زید بن ارکم انہ دی وفات چھیاٹ اٹھاہٹ یا ہے حضرت ابو سعید خدری وفا ت چہتر چی حضرت سفینہ اور مولا غلام رسول اللہ دے جنہاں دے کول شیر آیا سی میں شیر پڑ جایا شیر سفینہ تھی سن راہی را جاندے جہے غلام رسول اللہ دے اصا غلام انہوں دے تو شیر نے انہاں نے چکیا کنڈ تے تیات سفینا یہ بھی اس لہن بیعت کی اور سنو حضرت جندب بن عبداللہ دی وفات ستر حضرت دی وفات بھی ستر حضرت نابغا جہدی ابو اللہ وفات سن ستر دے بعد رافع بن خدیج دی وفات تہتر چوہتر نو حضرت جابر بن جابر بن عبداللہ انصاری او صحابی جنہوں دے بارے مشہور روایت جنہیں مشہور روایت جنہوں نے روایت مشہور کی یا جابر ان اللہ خالہ کا قبل اللہ نور نبی کا کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تو پہلو تیرے نبی نور نو پیدا فرمایا ہے اس, اس حدیث دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ نے اے بیت ہی تھی حضرت برابن حضرت عبد بن امر حضرت عمر کے پتر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن, بن, بن عباس, بن عباس آل بیت رسول حضرت اباس سلور کے چاچے کے بیٹے اضرت ابد اللہ اپنے اباس یہاں سارے بہت کیوں کی جبری کیتی. اے سمجھ کے اس اتحاد دے تحت نہ کریے اس نہ کریے تو فتنے فساد پہن گے توجہ لہ بیعت کرو یزید دی برائی اصا یزید دی گل جہی سانو شریعت دے خلاف گا وہ نہیں منہ گے جی شریعت دے مطابق آکھے گا وہ ملنا لاطار للمخلوق مخلو کفی ماسی ادالتوں دے اندر رسول کریم کی شریعت کا قانون سی ادالت اسلام والی حاکم دی برائی اندر جی سان آکھے گا غلط کام کرو شریعت دے خلاف کام کرو ایسا نہیں کرانگے جانا باہر مر جانگے جی آکھے گا شریعت دے مطابق گل ابھی مل لیں گے یہ سب ہے کرام کا موقف سنا بیعت کر لئی اے, اے نبی پاک دی حدیث مطابق میرے پاک نبی سرور بخاری شاہ ستا حدیث مبارکہ نے فرمایا حاکم حاکم اگر برا کام کر دس بیعت کی تی برا کام کردے تو اس دی برائی اس نال جدو توانو برا کام آکھے نہ کرو جو شریعت دے مطابق آ کے کر لو جی شریعت تو ہٹ کے آخے قرآن تو جدا جائے تو آخ دے خلاف چلو تو پھر نبی پاک دے حدیث سنا چکے کہ آریا چیرے جایا جے لیکن اللہ دے قرآن تو جدا صحابہ کرام کا عمل مستفا کریم دے قرآن شریعت دے این مطابق سی ہوں آیا ہاں ایک گل سمجھا جی اگر حاکم کافر ہوے یا کفر دا قانون پھر ہوس طرح کفر دا قانون جی تے ملک سے اتنے قانون اسلام دا تھی کفر دا قانون ہوے تو پھر تھڈو, تھڈو. نہ لگو نہ اور پھر اختیار اختارن جب روی نہ ہو اختیار ہوتی اپنے اختیار نہ لگے تو پھر میری بربادی سی پھر داؤ آئے رتوں بولو سبحال چلو اگے چلو اسی حساب ہے کرام کا موقف کہ ان کی برائی اسنا اسلام اسلام ایسا مذہب نہیں کہ انج دا دوں سبق دے وے نہ دنیا دا فائدہ, تے دین دا فائدہ تو نہ بربادی ہوتی جاوے اسلام انہ سبق نہیں جتو دا جتوں تک حق گل میں آخر کا کم تھی او oh, میرے مصطفیٰ مستفا صاحب یزید یزید والوں دے اندر کدی کمی نہیں چھڑی سمجھ آ کہ نہیں آئی اچھا ایک صحابی ہی حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں بھی بیعت نہیں تے دا سیوق یہ کہ میں بیعت کرنی نہیں اینا دا اشتہار تے سوچ اتنے تک پہنچی کہ منج پتا یزید دا میں بیعت کرنی نہیں کہ اس طرح دا کوئی حاکم بنی نہ وہ چلے گئے سا مکہ شریف امام حسین نہ رل کے مکہ شریف چلے گئے مکہ شریف رہے نے یزید بایت تسلیم نہیں ہوں میں پوچھنا کدی اس قوم کے منہ چیز سنیا جی یار فلانے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تے نہیں قبول کیتا صرف مسائن تذکرہ ہی ہے ہوں حضرت عبداللہ بن زبر کا ذکر کیوں نہیں ہوں گا کیا وہ نہ مارے نے معلوم ہوا اس قوم میں رفضے سے جس گل نیشہ چکی کھڑے نہیں بھی چکی کھڑے نے تو حضرت عبداللہ بن زبر کا نا آئے تو حضور داحبہ کی علما سامنے ہونی لیا ادھر جانے نہ ہو جانے نہ ہی جانے اور سنو ہونی امام عالی مقام سرکار دی گل سنو امام حسین پاک سرکار دا موقف یہ سی لن ان ابتدان کہ میں بیعت نہیں تے نو خطوط آئے خط آئے لوکاں بلائے آخیا آخی آخی کہ جناب دی بیعت کرنے اور امام صاحب دا اجتہاد اے اتنے تک پہنچیا سوچ اتنے تک پہنچی کہ لوگ جو بلاندے بلا تے انج نہ ہوئے کہ میں دی بیعت لے کے تے یزید نو ہٹا لوا ہاکن تو صحابہ سوچ دے سر کہ یہ ہٹایا نہیں جا سکنا تو قتل عام ہونا ہے لہاں جبری بات کر لیتی جائے اس فتنے تو قتل عام تو امت نو بچایا جائے یہ سہابہ امام علی مقام دا خیال یہ کہ میں ہٹا لینا ہے سابا کرام لال بندے اے نہیں سر امام علی مقام نو شوفے کے شایا سدیا سی کہ بات کرنے آ جاؤ امام علی مقام میں سوچا کہ میں ہٹا ہٹا لوا جی یہ رن دے ہوں میری ذمہ داری بندی ہے کہ میں یہ ہٹا دی کوشش کرا. کیونکہ کردھر وی نہ پہننے بندے نال آئے کھڑے ہیں لگنے پے نے جدو امام علی مقام تے راز جا کھلے آئے. امام مسلم دی بیعت ٹوٹ گئی کاسد آ چکیا انہیں دسیا کہ سب نسل سگائے نے امام علی مقام نے راہ وار نہیں کئی وار اپنے سنگیا فرمایا واپس چلیے توجہ نہیں فرمائی میری گل تو ملوتیا ملا دیکھو جیسی گل کھی امام والی مقام نے راہ کئی وار فرمایا واپس چلیے ہوں میں پوچھنا امام علی مقام دا رستے وچوں واپس جان دے خیال دا اظہار کرنا کرام ام تضرمر موقف دی تائید نہیں کرتا رجو کیا مالو ہوا پہلے بھی امام کا موقف سرید کا بازار موقف مصطفیٰ دے صحابہ سے نبی صحابہ زبان ترادی کرد ہے امام علی مکان تے خود منہ کھولے کہ کیوں آپ نے واپس جان کا رجو ظاہر فرمایا ہے جدو کربلا دا میدان آیا تاریخیں تاریخ لکھا کہ آپ سرکار نے جدو رستے کے اندر رجوع ظاہر فرمایا واپس جان کا امام مسلم دے پڑھاواں آکھیا امام مشرم دے پھراواں آکھیا کہ سڈا پھرا جی نہیں لیاتران ایسا بھی نہیں اور جانے ہوں جانے ایسا تا امام حسین لال ترے نے تاریخ دے مطابق ہے جب کربلا کے آئے ہیں تو جو آپ سرکار نے تین گلیں ایک گل مشہور ہے تین گلیں پیش کی روایت ہوں اتنے دو ایک یہ پیش کرنے لگا کہ تین گلیں پیش کی آپ نے ایک گل یہ پیش فرمائی کہ میں نے واپس جان دے. یزید دی فوج نے آخیا دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں سرحد دل جان دوں جا سرحد دل جان د یعنی کیا مطلب کہ سرحد کے اتنے کافرانسلمانوں کا جا جہاد ہو رہا ہے ہو شریقوں تیسرا اے دیاں یہ شباں پری اگر اے روایت میں دی شہری کتابوں نہ کھ دیاں تو میری زبان بڑھ لو کہ میں یزید آ ل چلو یزید ولے لے چلو ہوں اتے اے ہیں الفاظ مشترکہ تاریخ دے کہ میں لے چلو وہ میرے بارے جو فیصلہ کرے میں نو یزید لے چلو میں ان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا ہتا آدھا یدی اللہ ید ہی میں اس دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا تے ویخ لے لی میرا جو فیصلہ کرے گا ہوں دسو اگر شیعہ دے مطابق کتابوں دے مطابق تے تاریخ دیاں کتابوں دے مطابق یہ روایت ہے ٹھیک تو شیاں آپ لے حدرت سیدنا امام علی مقام جو پین کہ میں اس ہاتھ ہاتھ رکھنا ہوں سڈے کول تو جاب ہے شہ کو بننا فرما سے کول جاب فرم... ہے کہ سینکڑے صاحب کرام جیڑی گل کردے سن امام حسین پاک نے جب کہ میرے, میرے, تے جیڑا کہ میرے بندے لاگو کٹے ہو گئے سن دس میں ہٹا تھا پیا؟ او میرے تو ہوں سارے نس گا میں رل جا اسی کام جا استفادہ کیا خدا چکے تو خدا پیڑ کرے گا میں نہیں ہٹا سکتا میل معلوم ہوا امام عالی مقام دا موقف تے صحابہ جڑے بعد کی تی تے بنے وہ حسین پاک سکار بارے کی آخر دے یزیدی وہ آخر جاید کی بیعت کرے پسلی دنیا یزیدی نے جڑا یزید ہر جائد ناج گل منے توجہ نہیں فرمائی بدھو کام بھی پتہ نہیں وہ جی باس جی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا سردار داد دست دردست جدید کتنے خواجہ گریب نواز خواجہ گریب نواز دا نہیں. الدین ایران روبائی شاہست حسین بادشاہ حسین سردار دار دست در دستے جزید یہ امام اے سیدنا غریب نواز کی نہیں آپ المنصوب ہے امام علی مقام دمتحان ہزور حضور صاحب والا بنیا بڑے۔ اور اس میں جدید نہیں رکھ سکتے جاتے ہاتھ باج کا سارے صحابہ جب کرنے والے نے خود امام حسین کیوں آخ کتاباں مطابق کہ میں جا کے ہاتھیا ہاتھ رکھنا بہت کرنا کیوں امام نے فرمایا اگر شیئ دیا کتابیں نہ ہو میرا کیما کر کے سٹ دو جن بر ہر جائز نجائز منی شریعت کے خلاف آخی گیا ہے انہیں آکھیا چکو تلوار لڑو حسین پاک کے خاندان فرد کرو تو وہ چکی گیا ہے وہ لانتی آخ جزیدی جنہیں حالت عبد اللہ بین زبر کے خلاف قدم اٹھایا ہے آکھ یزیدی جلید جب حملہ کرایا بہتر مہمے سے جناب جی مدینہ شریف کے اتنے جہاں جا کے حملہ کرنے والے اس لیے آخری یزیدی نے یزیدی آنکھ یہاں جزیدی آخ تالی باق رکھنے اگر خالی بیعت کے آدھار نال یزیدی بن جاتا ہے تو فریم حسین کے زبان کھولو صحابہ تک زبان کھولو اور دوسری روایت یہ ہے کہ ابن میں نے جریر تبری میرے کوئی سمان آ سیدہ رباب پاک سیدہ رباب پاک امام حسین پاک سرکار دی لونڈی مبارک سن سیدہ رباب امام عالی مقام سرکار زوجہ محترمہ نہیں لونڈی مبارک ہے جہی جنگ قیدی ہو کے عورتوں آدی اور بغیر نکاح تو مسلمان واسطے ہلال کی گئی لاڈیا پاکوں نے اور امام زین العابدین ال دا پتر نے اور ایتھے یہ بھی گل نکل آئی کہ جہے لوگ آتے ہیں کہ سید اگر غیر سید بی بی نال شادی چکرے تو اندر نسے نسل پھیر آ ہے وہ ظالم لوگ نے یا بے بےخبری چل کرتے ہیں حقیقت ہے ہی کہ نسب سدا باپ تو چلتا ہے ماں تو نہیں چلنا امام زین العابدین امام حسین دی اگو نسل جنگ چلتی پی ہے وہ کہہ تو پہ چلتی حسین سد بن دے نے امام زین البدی اوی امام زین العابدین پاک دی اما جی محترمہ جڑے نے وہ سارا باپ پاک نے وہ لونڈی پاک نے اور اتوں میں پوچھنا انہ لانتیاں تو سکولیاں تو جہے آدھے لاؤں گلا بنا وحشیا نہ فیل ہے سکولی انہ لانتیاں دی نگاہ ہوں تصویر واشی بنتے ہیں نگاہ ہے سورہ دی نگاہ ہے امام حسین پاک ویشی نے کیونکہ انہوں نے گھر چلا پاک ہے غلام رسول سہیدی ہے مفتی شیخ الحدیس جنہیں شرح مسلم لکھی ہے اس خبیث نے لوڈی گلام غیر نہذب فیل لکھا ہے شرح مسلم چوتھی جلد اندر غیر مسلم لوڈی گلام بنا ایک غیر مہذب فیل لکھی ہے نعوذ باللہ من غالب یہ شیخ الحدیث نے اور برائلر نے برائلر شیخ الحیث ہے میں پوچھنا بئی مانا حضرت امام حسین نے جم کیا تیرے نزدیک وہ غیر مہذب ہے تو انگریز مہذہ ہے حضرت ساب پاک دے غلام سن آپ ابن جریر تبری جس طرح پہ لکھتے ہیں کہ آپ فرما دے نہیں میں امام حسین پاک کے نال رہا توجو ہر قدم کے نال رہا انہیں کسی تھانے آخیا کہ میں کو لے چلو تو میں ان کی بات کرنا ہتیات رکھنا یہ نہیں انہیں آخیا اگر یہ روایت ابن دریر والی ہوکما بن سمان کی گل ہو تو باقی پھر حضرت سیدنا امام حسین دا آخری دم تک موقف رہے گا حضرت عبداللہ اللہ بن زبر والا پھر بھی جا سابی والے سابی دل کی گل ہوئی نا حضرت اور پھر سنو حضرت عبداللہ بن زبیر تو آخر دم تک ڈٹے ہی رہے ہیں ابد عبدال، اللہ بن زبیر پاک کے اتنے حمل واستے جدو فوج روانہ کی یزید پیچھوں پیچھو مر گیا پیچھوں جدید مر گیا وہ سارا کچھ گیا حجاج بن یوسف دے دور چنا ابد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف شہید ہوئے نے تے نماز پڑھتے شہید ہوئے نے یہاں دا تے کدی ذکر نہیں کرتے تے نہ کدی سنیا ہونا امام حسین سرکار دے بارے تے آیا کھڑا ہے نا کہ مینو واپس جان دیو حضرت عبداللہ بن زبیر آخری دم تک آخیا ہی نہیں وہ ڈٹے ہی رہے نے آخر شہید ہو گئے وہ کدی نو تے سلام پیش کر لیا کرو پر تھی جنگ جو ہے نال ہوئی کھڑی اس لیے تے نہیں دیکر مکررین دی ٹکر پانی چلتا روا کے بام حسین اس واسطے اے واقعہ ہر سال نو ادھر کسی کا نہ ہی اللہ تعالی دے فضل میں تمہیں ادھر موقف سمجھا چڑیا ہے ادھر یہ دسیا کہ یزید و فجور مل کھلیا نہیں کھلیا تے اے وی دس چڑیا کہ یزید کون ہوں نہ ہی مت اپنا دیتی بیٹھا ہوئے سمجھے میں جڑے باد کرتے گئے سب جزیدی دے گئے لانتی بنے گانمن جانے گاستے اپنا ایمان بچا لو جزیدی وہ جاید کی گلت گل من آ وہابی یہ سمجھتے ہیں کہ یزید بالکل ٹھیک سی رونا نے کتابیں لکھ چڈیا جس موضوع ہوتے سڈے نزدیک یزید فاسق فاجر سی اس فسق و فجور تاریخی لحاظ نال پکا اور جڑے پرانے بھابی گزرے نے وہ بھی صاف فاسق فاجر لکھی خریدی مقابلے جان کے کی غیر مقلدین واضح دا پیشوا دا قاضی شوکانی اوتار یرید واسطے و فجور دیا گل سہ لکھیاں صحابہ کرام دا اس دی بیعت کرنا یا امام عالی مقام سرکار دا اگر اے روایت صحیح ہے کہ نو لے جاؤ اور میں اس دے ہاتھ ہاتھ رکھنا اس تو یزید دا صحیح ہونا ثابت نہیں ہدا دی یہ بیعت جبری پھر انہاں دا مقصد اے ہو سی کہ یزید دی پلیتی دے نال اساں دی بری مننگے نہیں تے اینو جڑا جا ہٹا کام ہے وہ رب کرے گا ساری ضرورت واسط باہر ہے اس کا مطلب نہیں سی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ یزید دے ہر عمل نال متفق سن یا امام پاک متفق سن اتوں نو یا لگ گئے یا انہ دے اندر بگ دے امام عالی مقام جوش پہ مارتا ہے اور بگزیال بس کی جستی وجہ نال یہ گلیں کرتے ہیں کہ یزید بری ہے ہر لحاظ نال یزید پاک ہے ہر لحاظ نال تو انو رحمت اللہ علیہ تک لفظ لکھ ہیں یہ سب کچھ اہل سنت دے خلاف ہاں گل حقیقت دے خلاف ہے اور اہل سنت دے مذہب دے خلاف دوسری گل بئی جی امام عالی مقام سرکار نے امی گل کیتی سی کربلا کے کہ میں تیسری شک پیش کی تھی کہ میں لے چلو تو پھر شہید کیوں کیتے گئے اس بارے گزارش ہے کہ آپ سرکار نو یزیدی فوج نے ظلمن شہید کیا کہ اگوں جدو آپ این گل کی تھی اس انہاں ان ابن زیاد نل پہنچائیے بھی آ آخ دے پی حسین تین شکا پیش پکڑ د کوئی قبول کر لئیے اس اگوں آخیا کہ کوئی قبول نہیں یہ آکو میری بیعت کرے آپ فرمانے سن یری گل ہے چلو آپ نے ابن زیاد کی باعت کا انکار کر د آپ پھر ظلمن شہید کر گیا اور آپ آخری دم تک اس کوشش رہے کہ لڑائی نہ ہونے ساتھیا رفکا منفرمند رہ تلوار اٹھاون تو جس ویل ادھر انہوں نے ایک بھی نہیں سنی اور دے ہتھ قتل حسین ملوث ہونے سن اور جہنم کا بالن بننے سن وہ دلیل ایک نہیں سنی آپ نے آ گئے جب حملہ ہونا شروع کیتا ہے اس وقت آپ سرکار نے دفاع, دفاع کر دیاں آپ نے اجازت دیتی ایک شابا تو سبھی چکو تلوار ورنہ آپ سرکار اور اس واسطے نہیں کہ امام حسین سرکار لڑ نہیں سن سکتے یا اونا خندیرانو صحیح منی تھانے سنتے تو فرما دیتے سن کہ اپنے ساتھیانو کہ نہ تلوار چکو آپ اس کوشش رہے کہ حضور دی امت جہنم دے بالن نہ بنے سانوں یہاں شہید کیا تو پکا نہیں رہنا لیکن ان جیسے نبی پاک سرکار گارے ہیرا چھ جا چھپے تو وہ چھپنا امت پچھلے رحمت سی کہ جے جی مجھ آخیا اللہ تعالیٰ مکے تاری سردمی غرق کر دے گا. اس واسطے میں لک جا کہ یہاں تحمت ہو جائے اہ طریقہ حضرت امام حسین پاک اپنا رہے سن کہ بچا رہے سن تے نہ ہاتھ اٹھاون تاکہ یہاں دے اتنے اللہ تعلق دی رحمت ہو جاوے تے جہنم دے دال نہ بننے لیکن وہ شکیاں بد وقت کے مقدرہ چی انہیں ہک نہ سنی آپ تے شہید کر باقی یہ گلا زیا زیادہ تر ہے تاریخی اور تاریخی گلیں جنہوں سہ گلیں گلت بھی ہوتی ہیں تو میں شروع آخیا ہے کہ میں ایک تاقی کی تھی. سمجھا جی ساریا گل میں مطلب بالکل حتمی فیصلے یقینی گل صحیح پیا یہ اس بارے آخیا جا سکتا جی گل صاف قرآن کی ہوگی شریعت دی. ہاں شریت کی صاف گل جی ہوے آخیا جا سکتا ہے کہ میاں ہے اس کا منکر کافر ہو جانا لیکن کسی تاریخی گل کے بارے نہیں آخ ستے کہ یہ منکر کافر ہو جانا اور میں جی گل کیتی میں اپنی تحقیق تاکیق صحابہ کرام اہل بیت سیدنا امیر معاویہ انہ ساروں آپ اپنا جو انہوں کا مقام ہے اس مقام کے دل, دل دماغ اچھ رکھن دی رکھ کوشش کیتی ہوں یہ نہر فرد کرو کوئی میری گل کے خلاف کوئی گل کر چڑھتا ہے بئیمان ہو گیا کیوں ایسا چی تو سونا خدا چیتی بئیمان ہو گل کے بارے فتوا نہ دیا جی ہاں ویک سکولوں کے بارے کہہ سکتے ہو کہ جا سک مرتا دے وہ میں قرآن ادیس نا وہ بئیمان ہے اچھا جی بھی خیال آیا ہونا ہے کہ پاکستان دیا حکومت دے بادشاہ اے فاسق, فاسق فاجر نہیں یزید فاسق فاجر اے اس ہمیشہ پہلے دن تو مسٹر تو لے کے تھے تک نظام کفر دا ہے انگریز دا کا ملک دا نظام جمہوری ہے چلاو آئی اسلام دشمن تو مرتد دے بارے نہ سوچا جے نا یزید یہ رلایا کہڑا نقصان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تس لڑائی جاتے نال یزید دے تمام کم یعنی قتل امام آئی مقام پھر مقام ہرا حملہ کابے حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ یہ سارے اینا نال جو کچھ یزید کیتا. او اینا بعد سڈے امام نے جا کے مختلف فتوی دیتے ہیں یزید دے متعلق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی دارے یہ آرمایا کافر ہے یزید لنتی سڈے سید نہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے توقف فرمایا ہے جو روایتوں کتاب میں پڑھیا توقف دا مطلب ہے آپ فرما نے کہ میں یزید کا فرانہ نہیں جڑا کافر آخے انہوں روکتا نہیں اس واسطے انہیں آخیا کہ کسے کسیوں کافر ثابت سابت کرنے کوفر پک کی پکی دلیل چاہی دی تو یزید کو کفر پکی پک دلیل ہے نا وہ امام آزم ابو حنیفہ تک نہیں پہنچی یہ انہیں لوگوں کا کمال تقوی تے کمال احتیاط سی اور حق بنتا ایک دین دے ذمہ دار بندے دا کہ اگر کسی تو خارج کرنا ہے تو انہیں بڑا پکا سبوت ہوے اندر کول آخر اسلام تو سب خارج کرنا ہے کوئی چھوٹی گل تو نہیں ہمیشہ دا جانوی بناونا جانوی آکھنا کافر آکھنا ہمیشہ دا جانوی آکھنا ہے نا تو امام صاحب نے اس بار وہ دلیل نہیں پہنچیاں رہا مسئلہ قتل حسین والا قتل امام علی مقام سرکار والا اس دے بارے روایت آدی مختلف ایک روایت آ تاریخ کہ یزید ناراض ہوا ہے قاتلی نار یاد نہ ایک چاہتا ہے پہلو خوش ہوا تو بعد ناراض ہوا ہوں جا خوش ہوا مسئلہ یہ سابت کرتا ہے کہ وہ قتل حسین جی راہی ہے تو کافر جی وہ ناراض ہے اور ابن زیاد ہو رہا اپنے آپ کام کر چ جدید ہے دے پھر کافر نہیں فاسکے فاسق فاج ہے اس اختلاف روایات کی وجہ امام صاحب نے چپ کی فرمایا میں کافر آدھا نہیں جڑا کافر آ اے انوک یہ دے متعلق تو اس وقت دے حالات دے متعلق میں تمہوں تاریخ دے حوالے نال نچوڑ کٹ کے دے چڑیا بندے نے مسئلہ کیتا ہے امیہ بن خلف کافر کا جنازہ نبی پاک نے پڑھایا نعوذ باللہ بلا مال یہ مسئلہ اس نے ایک اس بندے دے مقابلے بیان کیتا ہے کہ جس بندے نے خودکشی کرنے والے دا جنازہ نہیں پڑھا جس بندے یہ گل کیتی ہے کہ نبی پاک نے فلانے کافر کا جنازہ پڑھایا اس اون اسے اعتراض کردہ آخیا ہے یار نے جناب خود والے کا نہیں پڑھیا حضور پاک نے تو کافی پڑھایا یہ گل جائے ہے کہ حضور پاک نے کافر